ہر وقت ذکر میں مشغول رہنا اور دل میں اللہ کو یاد کرنا یعنی بندہ کاروبار میں مشغول رہے تو وقتاً فوقتاً دل پر دھیان دیتا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے جھوٹ اور دو گناہوں سے پرہیز کرے ان باتوں کا تمام عمر ہی خیال رکھے اور گناہوں سے بچا رہے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے بری صحبت سے بچنا اور اس پر تنہائی کو ترجیح دینا چاہیے ملازم پیشہ حضرات کا اپنی ڈیوٹی صحیح طرح انجام دینا ڈیوٹی کے وقت نہ ذاتی کام کرنا اور نہ وقت ضائع کرنا آج کل موبائل کے استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرتے ہیں اور فضول کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اس کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہماری آمدنی حرام ہو جائے کاروبار کے دوران اور بازار جاتے ہوئے مصنون دعائیں پڑھنا نظروں کی حفاظت کرنا اور غیر محرموں سے اگر کسی ضرورت کے تحت گفتگو کرنی بھی پڑے تو آواز سخت کر کے ضروری بات صرف کرنا اور زیادہ باتوں سے احتراض کرنا اونچائی پر جاتے وقت اللہ اکبر کہنا اور دائیں پاؤں پہلے رکھنا اور نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا اور بائیں پاؤں پہلے رکھنا لوگوں سے ملے تو سلام میں پہل کرنا اور جو تعلق والا ہو اور جس کو نہ بھی جانتا ہو سب کو سلام کرنا اور دروی اور حسن اخلاق کے ساتھ بندوں کے ساتھ ملنا